أعوذ بالله من الشيطان العجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المصبعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المقتوب عليهم کے سبق میں ہم نے مالی کی یوم دین تک ان آیتوں کی مختصر سی تفسیر پڑھ لی ہے کنا بجو یہ پورے قرآن کا مرکزی مقام ہے اور پورے قرآن کا یہ دعویٰ ہے میں نے کل عرض کیا تھا کہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اکثر علما سے یہ نقل کی ہے الفاتحہ تو سر القرآن و سرحا حاض الکالما نستعین کہ سورت فاتحہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے اور پھر فاتحہ کا خلاصہ اس آیت میں بیان ہوا ای آنا ہویا نستعین عربی گریمر میں عبارت کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے فیل ہوتا ہے پھر فائل ہوتا ہے اور سب سے آخر میں مفغول ہوتا ہے یعنی کام فیل اس کام کو کرنے والا یعنی فائل اور جس کے لیے وہ کام کیا گیا یعنی مفول لیکن یہاں اللہ نے اس ترتیب کو بدل دیا ای کا مفول ہے اس کی جگہ بنتی تھی سب سے آخر میں لیکن اسے سب سے پہلے لے کے آئے نا یہ فیل فائل ہے اس کی جگہ بنتی تھی پہلے لیکن اسے بعد میں لے آئے ناو کے جو اولا ماں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کلام کو بدل دیا جائے تو یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے اور حسر کا معنی ہم ہی کے ساتھ کریں گے اییا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ای کا اور ہم سے مدد مانگتے ہیں یہاں میں مختصر طور پر عبادت کا جو مفہوم ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا <coughs> یہ جو تفصیر قرآن کے ابتدائی سبق ہیں ان میں کچھ باتوں کی ہم وضاحت کریں گے اور یہ باتیں جب سمجھ آ جائیں گی بیان ہو جائیں گی تو آنے والی صورتوں میں ہمیں آسانی ہو جائے گی اور اس میں اتنی دقت ہمیں نہیں رہے گی عبادت کی تعریف کیا ہے عبادت کسے کہتے ہیں اکثر علماء نے کہا کہ غائت تجرب اور غائت تزل یعنی انتہائی آجزی اور انتہائی تجربوں کا نام عبادت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قسم کی آجزی سجدے میں پائی جاتی ہے کیا اسی قسم کی آئزی احرام باندھنے میں بھی پائی جاتی ایسا تو نہیں ہے تو پھر یہ جامع اور معنی عبادت کی تعریف ہو نہ ہوئی عبادت کی ایسی جامع تعریف ہونی چاہیے جو عبادت کے تمام افراد پر اور عبادت کے تمام اقسام پر یکساں صادق آئے نماز عبادت کی ایک قسم ہے روزہ عبادت کی ایک قسم ہے صدقہ عبادت کی ایک قسم ہے زکوۃ ہے حج ہے طواف ہے احرام کا باندھنا ہے حجر عصوت کا چومنا ہے نظر و نیاز کا دینا ہے تو یہ جتنی عبادت کی اقسام ہیں تو عبادت کی ایسی تعریف ہونی چاہیے جو اپنے تمام اقسام پر محیط ہو اور اپنی تمام جزیات پر وہ صادق کا تو یہ تعریف ہو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدار مدارکینیس ہے اور جلد پہلی ہے وہاں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبادت کی تعریف کی اور جسے ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے پسند فرمایا اور جو تعریف قرآن کے عین مطابق ہے میں اس کی عربی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا آسان سا ترجمہ بھی ان لوگوں کے لیے جو ہماری اس کلاس میں شامل ہیں اور عربی سے زیادہ واقف نہیں ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں بھی بات آسانی کے ساتھ آ جائے فرماتے علیہ عبادت و عبارتوں انل اعتقاد و شور بے ان, ان ماغود سلطنگیتن ما فوق اسبا یک دیرو بےحا الف و زرت فکل و و و شا بے حاضل اعتقاد فاہیا عبادتن میں اس کا اردو میں بڑا آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے دو عقیدے ہوں گے وہ دو عقیدے اس تعظیم کو عبادت بنا دیں گے پہلا عقیدہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں نظر دے رہا ہوں نیاز دے رہا ہوں پکار رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے تسلط غیبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے میرے حالات سے واقف ہے میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ایک صفت ہے جی ایک نظریہ ہے اور دوسرا نظریہ کہ وہ نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے یعنی مختار کل ہے متصرف ہے نفع دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا یہ دو عقیدے ذہن میں رکھ کر جب بھی آپ کوئی تعظیم کریں گے تو یہ دو عقیدے اس تعظیم کو عبادت بنا دیں گے ایرام باندھنے کو بھی ان ہی عقیدوں نے عبادت بنائے حجر اسود کے چومنے کو ان ہی نظریوں نے عبادت بنایا نماز میں ہاتھ باندھنے کو ان ہی عقیدوں نے ہاتھ باندھنے کو عبادت بنا دی ہے جسے ہم قیام کہتے ہیں میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک شخص اپنے والد صاحب کے سامنے یا اپنی والدہ محترمہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تو یہ ہاتھ باندھنا عبادت نہیں بنے گا لیکن نماز میں یہ ہاتھ باندھنا عبادت بن جائے گا فرق کیا ہے دونوں میں جب وہ اپنے والد صاحب کے سامنے یا والدہ محترمہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ عالم الغیب ہیں مختار کل ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں اور جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو عبادت بنایا ہے جو لوگ جمعے کی نماز ختم ہو جانے کے بعد سنتیں اور نوافر پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ رہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں میرے بھائی اسی عقیدے نے تو کھڑے ہونے کو اور ہاتھ باندھنے کو عبادت بنایا تھا اللہ کے سامنے باندھ لیے تو اللہ کی عبادت ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باندھ لیے تو یہ ہاتھ باندھنا ان کی عبادت ہو گئی حجر اسود کا چومنا عبادت ہے لیکن آپ اپنے بیٹے کو چومتے ہیں تو یہ چومنا عبادت نہیں بنتا معلوم ہوا صرف چومنے کا نام عبادت نہیں ہے ایک نظریہ اس کو عبادت بناتا ہے جب آپ نے اپنے بیٹے کو چوما آپ کے ذہن میں یہ کوئی نظریہ نہیں تھا کہ یہ مختار کل ہے یا نفع نقصان میرا اس کے ہاتھ میں ہے اور جب آپ نے حجر اسود کو چوما آپ کے ذہن میں نظریہ یہ تھا اللہ میرے اس چومنے کو دیکھ رہا ہے اور چومنے پر خوش ہوگا خوش ہوگا تو نفع پہنچائے گا اس نظریے نے حجر اسود کے چومنے کو عبادت بنایا اس نظریے سے اگر کسی مزار کو کسی قبر کو یا مزار کی سیڑھیوں کو کوئی شخص چومتا ہے کہ صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی قبر کو چوم رہا ہوں تو وہ اس پر خوش ہوگا تو یہ چومنا اس صاحب قبر کی عبادت بنے گا میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں روزہ اس کی ایک مثال ہے میں بیٹھنا اس کی ایک مثال ہے تو عبادت کی تعریف کیا ہوئی آج آپ سمجھ لیں آئندہ ہم بار بار اس کو ذکر نہیں کریں گے دو نظریے ذہن میں رکھ کر جب آپ کوئی کام کریں گے کوئی تعظیم کریں گے تو وہ دو نظریے اس تعظیم کو عبادت بنائیں گے ایک نظریہ یہ کہ جس کے لیے تعظیم کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے وہ عالم الغیب ہے میرے حالات سے واقف ہے اور دوسرا نظریہ یہ کہ وہ مختار کل ہے نفا نقصان پہنچانے پر قادر ہے یہ دو نظریے آپ رکھیں گے ان دو نظریوں نے ہاتھ باندھنے کو عبادت بنا دیا ان دو نظریوں نے احرام باندھنے کو عبادت بنا دیا ان دو عقیدوں نے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو عبادت بنا دیا شیطان کو کنکریاں مارنے کو عبادت بنا دیا اور روزے میں نہ کھانے اور نہ پینے کو عبادت بنا دیا لیکن یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ اگر یہ دو نظریے نہ بھی ہوں تو پھر وہ کام صرف اللہ کے لیے ہوں گے ان دو نظریوں کو ان دو نظریوں کے علاوہ بھی وہ کام اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتے جن میں سے ایک ہے سجدہ اور ایک ہے بیت اللہ کا طواف یہ دو نظریوں کے بغیر بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہوں گے جی. اس پر ہم جب مسئلہ علا پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے اس وقت اس پر مثال بھی ہم پیش کر دیں گے فی الحال میں ایک مثال چلو آپ کے سامنے اے رکھ دیتا ہوں یہ سورت عال عمران ہے یہاں جہاں بھی حضرات آباب آب، ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں اس کلاس میں شریک ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قرآن کا ایک نسخہ اپنے پاس رکھیں کاپی بھی اور قلم بھی اہم باتیں لکھتے چلے جائیں یہ سورت آل عمران ہے تیسری سورت ہے جی. اس کو شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الفلامی اللہ ہویول یہ ہے جی دعوی دعوے سورت اللہ کے سوا کوئی الا نہیں اس پر پہلی عقلی دلیل دی القیو صرف وہی علا ہے اس لیے کہ وہی ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ خود بھی قائم ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے اس کے بعد دلیل وہی پیش کی اس کے بعد دلیل نکلی پیش کی اب ذرا نیچے آ جائیے جی سورت آل عمران کی آیت نمبر پانچ ہے جی انقفا علیہ شعن فل عرض ولاف سبا یقیناً اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے یہ صرف تاغیجی علم غیب کی اللہ عالم غیب ہے اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اس پر مخفی نہیں وزی یوسبر کومفل ارحا میں کئی فیشا وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے یہ دوسری صفت آ جی مختار کل ہونا مالک ہونا یہ دو سفتے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے نتیجہ نکالا لا اللہ کہ اگر یہ دو سفتیں میری ہیں عالم الغیب بھی میں ہوں اور مختار کل بھی میں ہوں تو پھر میرے سوا عبادت کے لائے کوئی نہیں تو یہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی جو عبادت کی تعریف ہے جسے ہمارے شیخ نے پسند کیا قرآن کی بیسوں آیتیں اس پر گواہ ہیں جی کناگویا کنستین یہ واو تفسیریہ ہے جی اییا کناگو ہی کی تفسیر ہوئی اینستا کے ساتھ واو تفسیریہ کا معنی ہم کریں گے یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت کیا ہے یعنی ہم مسائل میں مشکلات میں مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں یہ استیانت ما فوق الاسباب ہے ما تحت الاسباب نہیں ما تحت الاسباب ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں مجھے پانی پلا دے یہ بوجھ میری گاڑی پہ رکھ دے یہ ما, ما تحت الاسباب ہے آزا استعمال کرنے ہیں ہاتھ استعمال کرنے ہیں اور اللہ سے جو مدد مانگنی ہے وہ ما فوکل اسباب ہے یا میں اسے اور آسان لفظوں میں کر دیتا ہوں استعانت الگ چیز ہے اور تعاون الگ چیز ہے ایک لفظ ہے تامن اور ایک ہے استیانت تامن جو ہوتا ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے کیا آج تو میری مدد کر کل تجھے ضرورت پڑے گی تو میں تیری مدد کروں گا قرآن کا تعاون الل بر و تقوا نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور استعانت جو ہے یہ یک طرف ہے الیاز بلّا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یا اللہ تج میری مدد کر کل ایازن بلا تجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے بلکہ یہ یک طرف ہے اللہ ہی نے مدد کرنی ہے اپنے بندے کی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ہم مدد کے لیے صرف تجھے ہی پکارتے ہیں دن سروت المستقیل چلا ہمیں سیدھے راستے پر حضرت شاہ عبد القاتر بہت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا جی دکھا کا ترجمہ نہیں دکھا ہمیں اس سے پہلے بھی کو لو معذوف ہوگا یعنی اے لوگوں تم کہو دن سرات المست ایک ہدایت ہوتی ہے فطری بغیر تعلیم کے ہر چیز کی فطرت میں رکھ دی گئی چنانچہ سورت العلی میں کہا الزی قدارہ فہدا سورت کے دوسرے رکوع میں کہا واطا کل شل کہو سما ہدا ہر چیز کو تخلیق کیا پھر اسے راہ دکھائی ہر چیز کو تو اس سے مراد کیا ہے فطرتی ہدایت جیسے میں نے کل عرض کیا تھا چوزوں کو چوزوں کے فطرت میں یہ رکھ دینا کہ خطرہ محسوس ہو تو ماں کے پروں کے نیچے آؤ بچے کی فطرت میں رکھ دینا کہ دودھ چوسنے کا یہ طریقہ ہے بلی اور کتیا کے بچوں کی فطرت میں رکھ دینا کہ تمہاری غذا اور خوراک کہاں ہے اسے فطرتی ہدایت کہتے ہیں جو فطرت میں رکھی گئی دوسری ہدایت ہے کسبی اور اختیاری جو انبیاء اور کوتوبے سماویہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے کسبی ہے اسے لینا پڑتا ہے اس کسبی ہدایت کے چار درجے ہیں پہلا درجہ ہے انابت اناوت کیا ہے جی رجوع اللہ جسے آپ کہیں طلب طلب کوشش کرنا ہدایت کی طلب کرنا دل والا برتن سیدھا رکھنا اور دوسرا درجہ ہے ہدایت اس کا تیسرا درجہ ہے استقامت اور چوتھا درجہ ہے ربتے قلب اللہ دلوں پر سابت قدمی کی مہر لگاتا ہے ان چاروں درجوں کو ایک جگہ پہ بیان کیا بس ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں گے آپ صورت کاف میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ پندرہواں پہارا ہے اور پندرہویں پہارے کا تیرہواں رکو ہے چودواں رکو ہے چودواں تیرہواں رکو یہاں ختم ہو رہا ہے اور چودواں رکو شروع ہو رہا ہے آیت نمبر ایک سو آیت نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ سورت کاف کی آیت نمبر تیرہ اصحب کاف ان کا اللہ ذکر کرنے لگے ہیں جی. انہم ان فتیتن آ منو بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اس میں دو درجے آ گیا جی انابس ہدایت وزد ناہم ہدن اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا تیسرا درجہ آ گیا جی استقامت ربت نا کلو اور ہم نے گرا لگا دی ان کے دلوں پر ثابت قدمی کی اسی لیے تو بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا نعرہ مستانہ لگا دیا تھا فکالو رب نہ رب سماوات ون ارض یہ آسان نہیں تھا کہ بادشاہ بھی مشرقوں اس کی کابینہ کے لوگ مشرقوں پارلیمنٹ کے ممبر مشرقوں اور ان کے دربار میں کھڑے ہو کر بندہ اتنی جرت کے ساتھ بیان کرے تو یہ رفت قلب ہو گیا یہاں جو حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا وہ بالکل فٹ مانا کیا چلا ہمیں تفسیر کشاف نے اور قرطبی نے حضرت سیدنا علی علیبن ابھی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مانا نقل کیا جی اے دینا ایس نہ یعنی ہمیں ثابت قدم رکھ سرات مستقیم تو یہ آدمی دیکھ چکا ہے اسی لیے تو وہ شروع میں کہتا آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمان ارحیم کا, نابد و ایا کا اگر اس نے صراط مستقیم نہیں دیکھا تھا تو یہ کیوں اقرار کر رہا ہے اللہ کی صفات کا اس کے اس کی معبودیت کا اس کے مستعن ہونے کا تو یہاں سرات مستقیم پر چلنے کی نہیں ثابت قدم رہنے کی دعا ہے ہمیں اس دفعہ جو دورہ تفسیر ہو ہم پڑھائیں گے یہ پہلے جو دورہ تفسیر ہے ان سے تھوڑا سا مختلف ہوگا جو پہلے ہمارے سامنے طالب علم ہوا کرتے تھے علماء ہوا کرتے تھے اور اب ہمارے پڑھنے والوں میں جو آن لائن پڑھ رہے ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو گرامر نہیں جانتے صرف نہیں جانتے ناو نہیں جانتے اور انہوں نے فقہ کی اصول فقہ کی اصول تفصیر کی کتابیں نہیں پڑھی تو ہم بھی ذرا ان کا خیال کریں گے من مناس ال قدرے اکول ہدایت کے دو معنی آتے ہیں جی. پہلا معنی ہے ارا الطریق راستہ دکھانا اسے فارسی میں کہتے ہیں راہ نمودن راستہ دکھانا اور ہدایت کا ایک معنی آتا ہے ای سال مطلوب متلو سال مطلوب فارسی میں کہتے ہیں ب منظر رسانیدن منزل مقصود تک پہنچانا دو مانے راستہ دکھانا اور منزل مقصود تک پہنچانا ان دونوں میں فرق کیا ہے جی؟ یہ میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک شخص سرگودا میں آیا وہ مین روڈ پہ اترا اس نے ہمارے ہاں آنا تھا جامعہ ضیا العلوم میں اس نے ایک آدمی سے راستہ پوچھا اس آدمی نے اسے راستہ بتایا اس سڑک پہ چلے جاؤ آگے ایک چوک آئے گا پھر دوسرا چوک پھر تیسرا چوک تم نے چوتھے چوک سے بائیں مڑ جانا ہے آگے جاؤ گے تو پہلے ایک مسجد آئے گی پھر دوسری مسجد آئے گی پھر اس کے بعد تیسری مسجد جو ہے اس کے سامنے ہے جامعہ زیام یہ ہے راستہ دکھانا اس میں بھٹکنے کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شخص چوتھے چوک کی بجائے تیسرے چوک سے مڑ جائے جو گلی اسے بتائی گئی اس کے بجائے وہ کسی اور گلی سے مڑ جائے اس میں بھٹکنے کا احتمال ہے اور دوسرا معنی کیا ہے جی منزل مقصود تک پہنچانا کہ جب اس آدمی نے جامعہ ضیا الوم کا پوچھا تو جس شخص سے پوچھا وہ شریف آدمی تھا اچھا آدمی تھا اس نے کہا یہ معذد آدمی ہے مسافر ہے کہاں بھٹکتا پھرے گا اس نے اسے موٹر سائیکل پہ اپنے پیچھے بٹھایا اور جامعہ ضیاء العلوم کے گیٹ پہ لایا اور کہا یہ ہے جامعہ ضیاء العلوم یہ ہے ای سال ال مطلو دن اصرات المستقیم میں دوسرا معنی مراد ہے جی کہ یا اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت کے دروازے تک پہنچا دے ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اصرات کا علف لام آد خارجی کا بنایا جی اور اس سے مراد لیا اییا کنا گودو و اییا کنستین تو مانا یوں کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ یہ تیری ہی عبادت کرنا اور تجھ ہی سے مدد مانگنا اسی راستے پر مرتے ٹائم تک پکا رکھ اس کی تاہید کیا آئے جی ان کے پاس کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ انہوں نے یہ مانا کیوں مراد لیا اس کی تائید کیا ہے اس کی تائید قرآن میں ہے جی ذرا سورت مریم کھولیے جی یہ سورت مریم کا سورت مریم کا دوسرا حقوق ہے اور سولہویں پارے کا پانچواں رتو ہے آیت نمبر ہے سورت مریم کی چھتیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تقریر فرما رہے ہیں جسے قرآن نے نقل کیا وہ ان اللہ ربی و رب کو ہو بے شک اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فاگود ہو اس کی عبادت کرو حاضرا تم مستقیم یہی ہے راستہ سیدھا یہ میں نے تائید اس لیے دکھائی کئی احباب ہمارے دورہ تفسیر میں ایسے شریک ہوں گے جن کا ہمارے مسلک سے تعلق نہیں ہوگا اور وہ اعتراض برائے اعتراض کے لیے کچھ باتیں کریں گے تو میں نے ذکر کیا کہ مولانا حسین علی کے اس معنی کی تائید قرآن میں موجود ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنے کو سرات مستقیم کہا گیا ہے جی ایک اور جگہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہ سورت یاسین ہے جی سورت یاسین ہے اور سورت یاسین کا رکوع ہے چوتھا تیئیس میں پارے کا رکوع ہے تیسرا اور سورت یاسین کی آیت نمبر ہے ساٹھ اکسٹھ دو ہے قیامت کے دن اللہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں علم احد علیہ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں دنیا میں یہ حکم نہیں بھیجا تھا اللہ تعبد الشیطان کہ شیطان کی پوجا پاٹ نہ کرو انبیاء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے تمہیں یہ حکم ہم نے بھیجا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو انہ ادب مبین یقیناً وہ تمہارا کلم کھلا دشمن ہے وہ انے بدونی اور صرف میری عبادت کرو سرا تم مستقیم یہ ہے راستہ سیدھا تو صرف اپنی عبادت کو سرات مستقیم اللہ نے قرار دیا جی اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سرات مستقیم سے مراد پورا دین اسلام ہے جی دین اسلام کے سارے احکام تمام عوامل عوامل یعنی حکم اور تمام نواحی نواحی یعنی جن کاموں سے روکا گیا ذنا نہ کرو سود نہ کھاؤ جھوٹ نہ بولو یہ اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا نماز پڑھو زکات دو سلا ریمی کرو ماں باپ سے اچھا سلوک کرو دین اسلام کے تمام آکام مراد ہیں جی اس کے لیے بھی ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں جی یہ سورت انعام ہے جی ہالا سراتی مستقیم بیس بیس بیس وقت انیس منگ سورت کا انیس وقت ہاں جی ایک اکاون سے یعنی سورت انعام کی آیت نمبر ایک سو اکاون پارے کا چھٹا رکو ہے جی اور سورت انعام کا انیسواں رکو ہے جی وہاں اللہ نے کئی چیزوں کو ذکر کیا جی شرک نہ کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو بھوک کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو بے حیائی کے کام جو ظاہر اور پوشیدہ ہوں ان کے قریب نہ جاؤ کسی کو نہ حق قتل نہ کرو یتیم کا مال نہ کھاؤ پورا تولو اور پورا ماپو جب بات کرو تو انصاف کی کرو اللہ کے عہد اور وادوں کو پورا کرو یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 153 میں جا کے کہا وہ انا حال سراتی بے شک یہ ہے میرا رستہ سیدھا فتب ہو اس کی پیروی کرو سرات الزین انہم علیہم یہ بدل ہے سرات مستقیم سے سرات مستقیم کی تعین اور تفسیر کے لیے راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا انعام تا علیہ اے ربت تا علاقوب ہم یعنی جن کے دلوں پر تو نے مضبوطی کی موہریں لگائی انہمتا علیہم کون ہے قرآن نے دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت کی جی سورت نساہ ہے جی اس کی آیت نمبر ہے انہتر وہاں اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا کہ کن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ان میں چار طبقوں کا ذکر کیا جی منن نبی نا وہ صدیقین سراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا یعنی جو راستہ انبیاء والا ہے صدیقین والا ہے شہداء والا ہے اور جو راستہ صالحین والا ہے غیر المقوب علیم غیر بمانا لا اور اس کا عطف ہے الزینہ انعامتا علیہم پر مقصود و تین جماعتوں کو الگ الگ ذکر کرنا ہے مقصود تین جماعتوں کو الگ الگ ذکر کرنا ہے جی ایک جماعت انامتا علیہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا دوسری جماعت مقضوب علیہم اور تیسری جماعت ظالم کچھ لوگوں نے غیل مقضوب علیہم کو الزینہ انمتا علیم کی سفت کرار دیا جی اور ولاز والین اسے مغزوب علیہم پر معقوف کیا اور لا تاکید نفی کے لیے لیکن اس طرح مقصود فوت ہو جاتا ہے اگر انامتا علیہم کو مقصوب علیہ کی صفت قرار دیں تو پھر مانا یوں ہوگا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا اور ان پر غضب بھی نہیں ہوا اور وہ رستے سے بھٹکے بھی نہیں تو جماعت یہاں ایک ہی رہے گی انامتا علیہم انہی کی یہ صفت ہے کہ ان پر غضب بھی نہیں ہوا اور وہ رستے سے بھٹکے بھی نہیں تو جو میں نے پہلے مانا کیا وہی مقصود ہے تین جماعتوں کو الگ الگ ذکر کرنا مقصود ہے تو غیر بمان اللہ اطف ہے الزین انمتا پر مقصود ہے تین جماعتوں کا الگ الگ ذکر کرنا آپ مانا کیا کریں گے راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا غیر المقوب علیہم ہم نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا گزب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو بھٹک گئے اب تین جماعتوں کا الگ الگ ذکر ہو گیا جی. انتا علیہم کے رستے پر چلا مقضوب علیہم اور زالین کے رستے پر نہ چلا سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ مغضوب علیہم کو الگ ذکر کیا اور زالین کو الگ ذکر کیا ایسا ایسا کیوں کیا جو مقضوب علیم ہوتے ہیں کیا وہ ظالم نہیں ہوتے زالین ہوں گے تبھی تو وہ اللہ کے غزب کے نیچے آئیں گے اور جو مقضوب علیم ہوں گے وہ یقیناً ظالین ہوں گے اور جو ظالین ہوں گے وہ رحمت کے مستحق ہوں گے کہ غذب کے مستحق ہوں گے ان کے غذب کا مستحق ہونا ہی ہونا ہے تو مقضوب وہ وہی ہوتے ہیں جو ظالین ہوں اور ظالین جو ہوتے ہیں وہ مقضوب علیم ہوتے ہیں تو پھر یہاں الگ الگ دونوں کو ذکر کیوں کیا ایک تو بڑا مشہور قول ہے حدیث میں بھی ہے کہ زالی مغزوب علیم سے مراد ہیں یہودی اور زالیم سے مراد ہیں نصارہ یہودیوں کے رستے پر بھی نہ چلا اور عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا علماء کہتے ہیں کہ یہ بطور حسر کے نہیں ہے یعنی آپ کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہودی مقضوب علیم ہیں ان کے سوا کوئی مقصوب علیم نہیں ہے صرف نصارہ زالین ہیں ان کے علاوہ کوئی زالین نہیں ہے حسر مقصود نہیں ہے کیونکہ آپ کے زمانے میں یہ دونوں طبقے تھے جو افراد تفرید کا شکار تھے تو آپ نے بطور مثال ذکر کر دیا مقضوب علیم سے مراد یہودی ہیں اور ظالم سے مراد عیسائی مغضوب علیم سے مراد وہ کافر ہیں جو کفر کے اس درجے پر پہنچ گئے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر موہرے لگا دی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ساری دنیا کے مسلح داڑی سمجھانے والے اب آ کے انہیں سمجھانے لگ جائیں تو ان کا ہدایت پہ آنا ناممکن مورے لگ گئے کفر کے اس درجے پر پہنچ گئے یہ اس کی تفصیل ہم کریں گے ختم اللہ کلو بہم پہ جا کے وہاں جا کے اس کی وضاحت کر دیں گے فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں مقزوب علیم سے مراد وہ کافر ہیں جو کفر کے اس درجے پہ پہنچ گئے کہ جن پر مورے لگ گئی ہیں زالین سے مراد وہ کافر ہیں, ہیں تو کافر لیکن ابھی اس درجے پہ نہیں پہنچے کہ ان پر مورے لگ جائیں کوئی سمجھانے والا آئے انہیں سمجھائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ رائے ہدایت پر آ جائیں کتنے لوگ تھے جو پہلے کافر تھے بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی حضرت عمر ہیں حضرت خالد اتنے ولید ہیں سعد اتنے ابی وکاس ہیں کتنے لوگ ہیں پہلے کفر پہ پکے تھے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ایک تیسرا فرق بھی ہے اور وہ قرآن کے عین مطابق ہے مغلوب الین سے مراد کفار ہیں جن کے باطن میں بھی کفر ہے زبان پہ بھی کفر ہے ظالم سے براد منافق ہیں جن کے باطن میں کفر ہے لیکن وہ زبان سے کلمے کا اقرار کرتے ہیں تو مانا یہ ہوگا ہمیں کفار کے راستے پر بھی نہ چلا اور ہمیں منافقوں کے راستے پر بھی نہ چلا ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا گمرائی کے چار درجے میں نے ذکر کیے تھے جی اے ہدایت کے انبت ہدایت استقامت ربطے قلب یہ ترقی ہے بندے سے اللہ کی طرف کیا انبت بندے کا فیل ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے بندہ انابت کرے رجوع کرے دل والا برتن سیدھا رکھے ہدایت اللہ دے گا استقامت بندے کا فیل ہے کہ مسائب آئیں دکھ آئیں تکلیفیں آئیں وہ ڈٹا رہے تو رب تے قلب جو ہے یہ اللہ کا فیل ہے بندہ استقامت دکھائے اللہ اس کے دل پر مضبوطی کی گرہ لگا دے یہ ہدایت کے چار درجے میں نے ذکر کیے تھے اسی طرح گمراہی کے بھی چار درجے ہیں زلالت کے سب سے پہلا درجہ ہے شک ریپ بندہ شک میں پڑتا ہے دوسرا درجہ ہے زلالت شک میں مبتلا ہوا تو پھر گمراہ ہوا تیسرا درجہ ہے جدار جھگڑنا مناظرے کرنا مجادلے کرنا مبیسے کرنا اور چوتھا درجہ ہے موہرے جب پہلا درجہ شک درجہ زلالت گمراہی تیسرا درجہ جدار چوتھا درجہ موہرے جباریت رت یعنی مورے لگاتے ہیں آخر میں اس کی مثال ہامی مومن جی نکالیے چوبیسواں پارہ ہے چوبیس میں پارے کا نواں رکو ہے اور آیت نمبر ہے چونتیس رجول مومن فران کے دربار میں تقریر کر رہا ہے اللہ نے اس کی تقریر کو ذکر کیا نویں رکو کے شروع سے اس کی تقریر شروع ہو رہی ہے کالا رجل ام مومن امن آل فرعون تقریر کرتے کرتے رجل مومن کیا کہہ رہا ہے جی ولاکا کم من قبل لو تمہارے پاس اس سے پہلے حضرت یوسف بھی کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے فما زلتم فی شکن یہ پہلا درجہ ہے جی تم ہمیشہ رہے شک میں ممبا جا کم بے حالک کل تم لیں با اللہ من ممبا دھی رسولا قذالک کا اللہ دوسرا درجہ آ جی پہلا درجہ شک دوسرا درجہ ظلالت زال کا یوزل اللہ یوں اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے بعد فرمایا الزین يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ جدال آ گیا جھگڑنا ان الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ سلطان اتا ہوں اور جھگڑنے میں بھی دلیل کوئی نہیں برہان کوئی نہیں صرف کٹ ہوتیاں کابور مختن اند اللہ اند اللہ کیا کہتا ہے رجول مومن کزال متکار یوں اللہ مور لگا دیتا ہے ہر متکبر سرکش کے دل پر چاروں درجے ذکر ہوئے شک ضلالت جدال اور مہر جباری یہ مہر جباریت کا جو مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ ختم اللہ ہو قلوب کلو پہ پہنچیں گے تو اس کو ذکر کریں گے سورت الباقار ہاتھ میں آپ سے عرض کیا کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا انداز تفصیل یہ ہے کہ ہر سورت اپنے سے پہلی سورت کے ساتھ مربوط ہے اس کا ایک گہرا تعلق ہے جسے وہ ربط کہتے ہیں ربط اب ہم کیا بولیں گے رب سورت الباقارا با سورت فاتحہ یعنی سورت الباقارہ کا سورت الفاتحہ کے ساتھ جوڑ تعلق اور رب ایک ربط مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ قائم کرتے ہیں اسے نام دیتے ہیں اسمی رب اسمی نامی اسمی رب اس کو آپ اسمی کہہ لیں نامی کہہ یعنی نام کے لحاظ سے رب تو صورت باقارا کا فاتحہ کے ساتھ نامی رب کیا ہوا جی فاتحہ میں کہا ایا ناگو اور اب کہا جائے گا ولا نا گود ال باقارا ولا نا گود البارہ کما فال یہود ولا نا آل عمران نسارا ون ودی حقوق نسا یہ میں نے سورت نسا تک نامی ربط لگا دی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ولا نا گد البارا ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہودیوں نے کی ولا نا گدو اعلی عمران اور ہم آل عمران کی بھی عبادت نہیں کرتے جس طرح عیسائیوں نے کی اور ہم عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں یہ نامی ربط ہو گیا جی. اسمی ربط کیا ہے جی؟ مانوی ربط نامی ربط کے بعد مانوی ربط مانوی ربط کا کیا معنی ہوتا ہے جی دونوں صورتوں کے مضامین کے حساب سے ربط کیا ہے جی نمبر ایک سورت فاتحہ میں دعا سکھائی اہ دن المستقیم اب سورت بقرہ کی ابتدا میں اسی دعا کا جواب ہے کل کتاب بلا رہی بفی کہ اسی کتاب قرآن پہ عمل کرنا سرات مستقیم ہے رب جی سورت فاتحہ میں ایا کا ناگودو و کہا مگر اس پر دلائل نہیں دیے اب سورت باقارا میں اس دعوے پر دلائل ذکر کیے جائیں گے تیسرا روزی سورت فاتحہ میں تین جماعتوں کا ذکر اجمالن تھا اب سورت بقرہ میں ان تین جماعتوں کو تفصیل بیان کیا جائے گا یہ رابطہ تھی جی. پھر ایک دفعہ سن لیجئے اب مختصر ذرا ذکر کروں گا سورت فاتحہ میں دعا سکھائی اے دن سرات المستقیم آپ سورت باقارا کی ابتدا میں کہا کہ جو تم نے دعا مانگی تھی اس کا جواب آ گیا کل کتاب لا رہی بفی اس کتاب پہ عمل کرنا یہی سرات مستقیم ہے سورت فاتحہ میں ایا کنا کہا دلائل نہیں دیے آپ سورت باقارا میں دعو توحید پر دلائل ذکر ہوں گے سورت فاتحہ میں تین جماعتوں کا ذکر اجمالن تھا مالن کا کیا مطلب صرف نام لیے انمتا علیہم مغزوب علیہم ظالیم تفصیل نہیں ذکر کی انمتا علیہم کی صفات کیا ہیں مغزوب علیہم کے کرتوت کیا ہیں نہیں ذکر کیا آپ صورت بقرہ میں ان تین جماعتوں کو تفصیل ذکر کیا جائے گا صورت بقرہ کا خلاصہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی ہر صورت کا جب ہم خلاصہ بیان کریں گے اس خلاصے کو سننا ذہن میں رکھنا اسے دوہرانا یہ انتہائی ضروری ہے جی تاکہ آپ کو اتنا پتا تو ہو کہ صورت فلاں صورت کے اندر کیا کیا مضمون بیان ہوں گے صورت <تصفح> باکارہ کا خلاصہ مضامین کے اعتبار سے صورت دو حصوں میں تقسیم ہے جی پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 178 تک یا آ منو کے ساس وہاں تک دوسرا حصہ وہاں سے لے کے سورت کے اخیر تک پہلے حصے میں دو مضمون ہوں گے جی توحید رسالت پہلے حصے میں یہ دو مضمون ہوں گے پہلے اللہ توحید کو بیان کریں گے اس کے بعد اللہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں گے دوسرے حصے میں بھی دو مضمون ہوں گے جہاد جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ انفاق کا میں ہے جی خرچ کرنا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ابتدا میں دو رکو میں بطور تمہید تین جماعتوں کا ذکر ہو گئی جی. مغزوب ال... انمتا علیہم مغزوب علیہم اور زوالی پہلے دو رکو میں بطور تمہید ان تین جماعتوں کو اللہ ذکر کریں گے سورت کا مرکزی مضمون توحید ہوگا اس کے لیے اللہ چار عقلی دلائل دیں گے جی کو تین مرتبہ اللہ ذکر کریں گے دی. کہاں کہاں جی آیت نمبر اکیس میں آیت نمبر 163 میں اور تیسری دفعہ آیت ال میں اللہ لا الہ الا اللہ تینوں مرتبہ جب اللہ دعوے کو ذکر کریں گے تو ساتھ ہی عقلی دلیل دیں گے اب ذرا یہ نوٹ کیجئے اور اس پر توجہ کیجئے تین مرتبہ اللہ دعوے کو کیوں ذکر کریں گے اور ہر مرتبہ اللہ ایک دلی لکلی ساتھ دیں گے ایسا کیوں کریں گے اللہ مشرقین عرب اور یہود و نسارا تین قسم کے شرک میں مبتلا تھے پہلا شرک ان کا یہ تھا کہ وہ انبیاء کو اولیاء کو ملائکہ کو عالم الغیب اور مختار کل سمجھ کر پکارتے تھے ان سے مدعے مانگا کرتے تھے اس شرک میں وہ مبتلا تھے اولیاء کو عالم الغیر مختار کل سمجھ کے ان کو پکارنا سجدے کرنا مدد مانگنا یہ ان کا ایک شرک تھا دوسرا شرک وہ اپنے معبودوں کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے ان کی منتیں مانتے چڑھاوے چڑھاتے عقیدہ یہ تھا کہ بزرگ خوش ہوں گے ہمارے مال میں اولاد میں کاروبار میں برکتیں ہوں گی یہ ان کا دوسرا شرک تھا غیر اللہ کے نام کی نظروں نے آ دینا اور ان کا تیسرا شرک تھا وہ اپنے معبودوں کو شفیع غالب سمجھ کے پکارتے تھے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پیارے ہیں نیک ہیں انہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ ان کی بات کو نہیں موڑتا یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں یہ تین قسم کا شرک تھا جی مشرقین عرب میں اللہ تین مرتبہ دعوی توحید کو ذکر کریں گے ساتھ اللہ دلیل دیں گے اور مقصد ہوگا شرک کی ان تینوں قسموں کا رد کرنا جب پہلی مرتبہ ذکر کریں گے تو اس وقت رد کرنا مقصود ہوگا اللہ کے سوال نویب کوئی نہیں مختار کل کوئی نہیں لہذا کسی کو مت پکارو دوسری مرتبہ جب آیت نمبر 163 میں ذکر کریں گے الہ کم الح واحد تو مقصد یہ ہوگا کہ وہ نظر و نیاز کے لائق بھی نہیں اور تیسری مرتبہ جب آیت الکرسی میں ذکر کریں گے تو مقصد ان کے تیسرے شرک کا رد ہوگا منزلزی یشفو ان دہو اللہ بھی اس کے سامنے شفیع غالب ہو کوئی نہیں توحید پر تین شبہات کے اللہ جواب دیں گے جی مسئلہ توحید پر جو شبہات تھے مشرقین کے ان کا جواب دیں گے جی اللہ رسالت پر ان کے دو شبے تھے ان کا اللہ جواب دیں گے جی یہ پہلے حصے کا مضمون ہے جس میں دو پہلے حصے میں دو مضمون ہے توحید اور رسالت اس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جی دوسرے حصے میں جی کیا دو مضمون ہیں جی جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ دوسرے حصے میں تین بار جہاد کا حکم ہوگا مضمون اور تین ہی بار انفاق کا بیان ہوگا ہے بس فرق یہ ہوگا کہ پہلی دو مرتبہ اللہ جہاد کو زیادہ بیان کریں گے انفاق فی صدی اللہ کو کم بیان کریں گے اور آخر میں جا کے اللہ انفاق فی سبیل اللہ کو تفصیل بیان کریں گے اور جہاد کو اللہ بے تباہ بیان کریں گے دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق تین بار جہاد کا ذکر تین بار انفاق کا ذکر اگلی بار ذرا غور سے سمجھیں گے لوگ ہاتھ کا مضمون چل رہا ہوگا نا جی یہ ایسی جگہ ہے کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس کو جس طرح حل کیا ہے نا انسان حیران رہ جاتا ہے مفسرین انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایتوں کا مفہوم کیا ہے یہاں ان کا کیا ذکر کرنا مقصود تھا لیکن مولانا حسین علی نے اس کو اس طرح منظم کیا کہ لطف ہی آگے. ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ پڑے گے جہاد کا جب مضمون چل رہا ہوگا تو جہاد صرف وہی قوم کر سکتی ہے جن کے مابین اختلاف نہ ہو جن کے درمیان جھگڑے نہ ہو متحد ہو منظم ہو منظم یک جانوں وہ قوم جہاد کر سکتی ہے ان کا داخلی نظام جو ہے وہ درست ہو تبھی وہ خارج کے دشمن سے لڑیں گے کہ اپنا نظام درست ہو اس لیے اس حصے میں جہاد کے مضمون کے ساتھ ساتھ تین امور انتظامیہ کا اللہ ذکر کریں گے میں نے کل اصطلاحات میں آپ کو بتایا تھا امور انتظامیہ کیا ہوتے ہیں نکا طلاق عدت بچے کو دودھ پلانا وراثت اللہ صرف تین امور کا ذکر کریں گے ہمیشہ برادریوں کے درمیان جھگڑے انہی باتوں پہ ہوتے ہیں وراثت پہ بچے کو دودھ پلانے پہ طلاق کے مسئلے پہ کھلا کے مسئلے پہ اسی پہ جھگڑے ہوتے ہیں اللہ فرمائیں گے میرے آکام پر عمل کرو اور مت جھگڑو تو تین امور انتظامیہ کا ذکر ہوگا جی کہ ہم پانچ منٹ لیٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ صورت البکرا کا خلاصہ آج بیان کرنا ضروری تھا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں جو آپ آپ جہاں جہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ ذرا اس کو ذہن میں رکھے جی. اگلی بات سنیے جی امور انتظامیہ کیا وراثت صحیح تقسیم کرو بچے کو دودھ پلانے کا حق کس کو ہے عدت کس طرح گزارنی ہے اس پر عمل پیرا تب ہو سکتا ہے بندہ جب اس کا باطن درست ہو کا ڈر آئے خشیت الہی خوف تکوا ڈنڈے کے زور سے آپ کوئی کام کروانا چاہیں آپ نہیں کروا سکتے یہ بندے وراثت تب صحیح کریں گے تقسیم جب انہیں یہ خوف ہوگا کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے امور انتظامیہ کی پابندی صرف وہی وہ بندہ کر سکتا ہے جس کا باطن درست ہو اس لیے اللہ امور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ امور مسلح بیان کریں گے تین امور مسلح بیان ہوں گے روزہ حج نماز روزہ حج نماز یہ جہاد کے مضمون میں بیان ہو رائے جی کیوں اندر درست ہو باتیں درست ہو اب ذرا اس کو خلاصہ در خلاصہ سمجھیے جی امورے مسلے کیوں بیان ہو رہے ہیں کے بندے کا باطن درست ہو دل میں تکوا آئے اندر بدلے خوف خدا پیش پیدا ہو یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو تاکہ امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے امور انتظامیہ پہ عمل کیوں کروانا چاہتے ہو تاکہ مسلمان منظم ہو اور منظم ہو کر جہاد کر سکیں جہاد کیوں کروانا چاہتے ہو تاکہ لوگوں سے منوایا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کی رسالت کیوں منوانا چاہتے ہو تاکہ یہ دعویٰ منوایا جائے یا ایو الناس او مدو کہ عبادت کرو اپنے رابط اصل میور اور مرکز وہ مسئلہ توحید ہے ہر صورت میں تخویف بشارت شکوہ تسلی تنبیہ زجر یہ ہر صورت میں ساتھ ساتھ چلیں گے یہ ہر صورت کا لازم ہے اور یہ ہر صورت کا خاصہ ہے بما علیہ ایک خوشخبری ہے کل سے کل کے سبق سے انشاءاللہ ہمارا دورہ تفسیر یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل اور اس چینل کا نام ہے ضیاءل العلوم اس پر بھی لائیو نشر کیا جائے گا جی جو لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں باہر کے ممالک سے ان کا تعلق ہے تو وہ ہمارے اس چینل کو کریں جی لائف کریں چینل کا نام ہے یو یوٹیوب چینل پہ کل وہ اس دورہ تفسیر کو دیکھ سکیں گے سن سکیں گے اور پڑھ سکیں گے